ان شی دبی اور یہ کہ ہم نہیں جانتے زمین میں رہنے والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرنی چاہی ہے جب جنوں کے لیے چھپ کر آسمان کی باتیں سننا ممکن نہ رہا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور زمین پر واقع ہونے والے کسی عظیم حادثے کا فیصلہ کیا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا اسی لیے انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہ زمین پر رہنے والوں کے لیے کوئی برا فیصلہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرنی چاہیے مفسرین لکھتے ہیں ان مسلمان جنوں کا اپنے رب کے ساتھ یہ حسن تعدب تھا کہ انہوں نے شر کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا اور جب خیر کا ذکر آیا تو اسے اس کی طرف منسوب کیا